فکل نغریبوازی صدق اللہ وعيد اور جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو فت دارا تم فى پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے متعلق کل میں نے آپ کو گائے والا واقعہ پورا بتایا ہے اسی قتل کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے پہلے ایک جان کو خود ہی قتل کر دیا بعد میں دوسروں پہ الزام لگانے لگے فت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود کیا ہو کام وہ کسی کے سر پہ تھوپ دینا تو اللہ فرماتے ہیں و عید اور جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو فت پھر تم جھگڑا کرنے لگے الزام دوسروں پہ لگانے لگے گے اس کے متعلق و اور اللہ تعالیٰ مخر ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تم اس کو جو تھے تم تک تم چھپاتے اللہ فرماتے قتل کر کے تم اسے چھپا رہے تھے میں تو ظاہر کر دیتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی گناہ اندھیرے میں کرے رات کو کرے دن کو کرے اللہ رب العزت مخری جن نکالنے والے ہیں ظاہر کرنے والے ہیں کوئی جتنا مرضی چھپ چھپا کے گناہ کرے لیکن اللہ رب العزت اس گناہ کو ظاہر کر دیتے ہیں خصوصاً اگر کسی کا قتل ہو جائے تو قاتل کے متعلق اللہ رب العزت لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم عدالتوں میں جا کے اس قاتل کو سزا سے بچا لیں اللہ فرماتے پھر ہم نے یہ بات تمہیں کہی تھی کہ تم اس گائے کا ایک ٹکڑا اس اس مردے کو مارو یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا پھر ایسے ہی ہوا انہوں نے گائے کا ٹکڑا لے کے مقتول کے لگایا مقتول خود کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اللہ فرماتے یہ کتنی بڑی آیت تھی کتنی بڑی نشانی تھی کہ تمہارے سامنے ایک مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا جس طرح میں نے اسے زندہ کیا کدالی کا یو ہے بالکل اسی طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں دکھاتا ہوں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ سکو اکثر لوگ مشرقین مکہ میں ایسے تھے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جیسا کہ مسلمانوں سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ہندو ہو گئے اور بھی اس طرح کے سکھ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں تھی کہ میں نے ان کے سامنے ان کے آنکھوں کے سامنے ایک مردہ کو زندہ کیا جیسے میں نے اسے زندہ کیا اسی طرح میں اوروں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ فرمایا کہیں بنجر زمین کی مثال دی کہ آپ دیکھو یہ زمین بنجر ہے جب اس پہ پانی اترتا ہے تو میں اسے ہریالی بخشتا ہوں یہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے زندہ ہو جاتی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میں اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہی بات بیان فرمائی کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں قیامت قائم ہوگی لیکن جو مشرق تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تب اللہ ہمیں اٹھائے گا نہیں نہیں, نہیں اٹھائے گا یہ بات غلط ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ دلائل دے دے کے سمجھایا کہ اس طرح میں زندہ کرتا ہوں یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس وہ مردہ جب زندہ ہوا اس کو میں نے ہی زندہ کیا تو اسی طرح میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں تاکہ تم میری قدرت کی نشانیاں سمجھ سکو فرمایا وہ عید اور جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسا ایک نفس کو فت تم پھر تم نے جھگڑا کیا فیحا اس کے متعلق واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما اس کو جو کنتم تم تھے تم تک تم ان چھپاتے فکلنا بس ہم نے کہا از ربو ہو تم مارو اس مردے کو بھی بازی اس گائے کا بعض حصہ ایک ٹکڑا مارو کدال اسی طرح یوی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتا مردوں کو وہ یوریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں وہ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے کیوں لال لقم تاکہ تم تاکلون سمجھو صدق اللہ عظیم